ایک سوال یہ آپ سے مجھے کرنا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں اسلامی بھائی جو کہ تین روزہ یا پانچ روزہ یا دس روزہ تراوی وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ تراوی پڑھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا یا قرآن ختم ہو گیا ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشا فرمان ہے بے شک تراوی میں قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے لیکن گھر پہ روزانہ شاہ کی نما تو سارا سال فرض ہے اور رمضان شریف کی ہر رات انتیس ملے یا تیس ترابی یہ سنت الموق تو چاہے جلدی قرآن کریم ختم کر لیا ہو روزانہ رمضان شریف میں ترابی پڑھنا سنت الموقان نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو کرنا